ج کنزل ایمان اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹھتا ہے اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا تو اے محبوب تم ان سے ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو افلا یتبرون القرآن تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں ولو کا نم جدوسی فن کثیر اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف باتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 81 اور بیاسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں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 وائس اوکے ہے رضاء مدینہ اور کس کس کو صحیح آ رہی ہے ذرا بتا دیں ذرا پھر بیچ میں مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا جی آپ کو بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ وائس اوکے ہے اوکے اللہم و مولانا محمد معدن الجود و آلہ و بارک وسلم وہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں آیات آپ نے سنی دو مرتبہ ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا پچھلی آیت میں اسلامی اہم عقیدے کا بیان تھا جیسا کہ کل آپ نے درس قرآن میں بھی سماعت فرمایا کہ خیر کو رب کی طرف سے سمجھو شر کو اپنی طرف سے اب منافقوں کی بد کا ذکر ہے کہ وہ ان, بات ان باتوں کو ظاہری طور پر تو مان لیتے ہیں دل سے نہیں مانتے گویا عقیدے کا ذکر پہلے تھا انکار کرنے والوں کا ذکر اب ہے پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نبوت و رسالت کا رب گواہ ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی گواہی کے باوجود ضدی لوگ انکار کیے ہی جائیں گے گویا گواہی کا ذکر پہلے تھا اور ضدی لوگوں کے قبول نہ کرنے کا ذکر اب ہو رہا ہے مفصرین کرام نے شان نزول کے طور پر یہ روایت بیان کی ہے کہ منافقین مدینہ حضور اللہ کی پاک ہوتے تو کہتے کہ حضور ہم بالکل فرما بردار ہیں جو آپ حکم دے ہم ماننے کو تیار ہیں مگر گھروں میں جا کر اس کے خلاف باتیں کرتے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تعلیم ان آیات میں یہی ہے ایسے بد باطن ہیں کہ اے محبوب علیہ صلاحت وسلام آپ کی مجلی سے پاک میں آپ سے اور آپ کے مخلص صحابہ سے نہایت معصومیت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ حضور ہمارا کام صرف آپ کی اطاعت ہے ہم نے تو سوا آپ کی فرما برداری کے اور کچھ سیکھا ہی نہیں مگر جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں اور آپس میں جمع ہوتے ہیں جہاں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ نہ ہوں تو جو کچھ آپ سے کہ گئے تھے اس کے خلاف تدبیریں سوچتے منصوبے گانٹتے ہیں مگر سب نہیں بلکہ ان کی سردار اور باقی عام منافقین ان کی بتائی تدبیروں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ تدبیریں ان کے نامۂ اعمال یا قرآن میں جو ہے وہ لکھ رہا ہے قرآن میں بیان فرما رہا ہے جس پر انہیں سزا دی جائے گی یا آئندہ رسوا کیا جائے گا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب ان کا انتظام فرما رہا ہے تو آپ ان کی فکر نہ فرمائیں ان سے چشم پوشی کریں ابھی ان کا پردہ چاک نہ کریں یا کبھی ان پر تلوار کا جہاد نہ فرمائیں آپ تو اللہ تعالی پر توکل و بھروسہ کریں وہی وہ اچھا کار ہے جب رب آپ کا حامی ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ منافق لوگ بجائے سازشیں کرنے خفیہ تدبیریں سوچنے کے قرآن کریم میں تدبیر اور غور و خوض کیوں نہیں کرتے اور جو وقت ان سازشوں میں گزارتے ہیں وہ اس نیک کام میں کیوں نہیں صرف کرتے اگر یہ قرآن مجید رب کا کلام نہ ہوتا آپ کا بنایا ہوا ہوتا جیسا کہ ان کا خیال ہے تو اس قرآن میں انہیں یکسانیت اور روانیت اس درجے کی نہ ملتی بلکہ دوسرے انسانی کلاموں کی طرح اس کی کوئی آیت اعلی درجے کی فصی ہوتی کوئی غیر فصیح اسی طرح تمام کلام یکساں سچا اور غیر متعارض نہ ہوتا بلکہ اس میں کہیں کچھ ہوتا کہیں اس کے خلاف یاد رکھے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات بہت مختلف ہیں آپ علیہ صلاحت وسلام کبھی غارے ہیرا میں گوشہ نشیں تاریخ ال دنیا ہے تو کبھی ملکِ حجاز کے بادشاہ کبھی تمام عرب آپ کا دشمن تو کبھی ہر طرف آپ کے غلام ہی غلام ہیں کبھی آپ صلی اللہ تر و سلم شب ہجرت دشمنوں میں گرے ہیں تو کبھی چاروں طرف آپ کے خدام و نیاز مند سر جھکائے بیٹھے ہیں کبھی مسجد میں امام اعظم ہیں تو کبھی میدان جنگ میں جرنیل اعظم ہیں کبھی عدالت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مقدمات طے فرما رہے ہیں تو کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ نہایت سادگی و توازے و انکساری سے اس طرح بیٹھے ہیں کہ اجنبی آنے والا آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا اب اگر قرآن کریم سرکار کا بنایا ہوا ہوتا تو جیسے آپ کے مذکورہ حالات اس قدر مختلف ہیں تو قرآن آیات بھی یوں ہی مختلف ہوتی حضور علیہ سلاۃ وسلام کی مختلف حالتوں پر نظر ڈالو اور قرآن کو بے تعامل کہنا پڑے گا کہ یہ کلام الہی ہے مگر غور کی ضرورت ہے کلام متکل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے غذب کا کلام اور ہے رحم کا کلام کچھ اور گھبراہٹ کا کلام اور ہوتا ہے سکون کا کچھ اور ہوتا ہے قرآن کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جو گبراہٹ سکون تیش و عیش سے پاک ہے تو اس مقدسہ سے یہ معلوم چلا کہ قول و عمل میں مطابقت نہ ہونا کہ باتیں اچھی ہوں عمل اس کے خلاف یہ منافقت کی علامت ہے اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی کے خلاف سوچنا منافقین کا عمل ہے ان کی اطاعت آنکھ بند کر کے کرنی چاہیے اللہ کے مقبول بندوں کے کام در حقیقت اللہ کے کام ہیں بندوں کے نامہ اعمال لکھنا کاتبین اعمال فرشتوں کا کام ہے اور قرآن مجید لکھنا کا وحی وہی ہونا خاص صحابہ کا عمل ہے اللہ اکبر اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے مقابل تمام کی تدبیریں بیکار ہیں اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنا جس سے اس کی حقانیت معلوم ہو عبادت ہے جیسا کہ اف یتدبرون فرمایا گیا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت تدبر و غور سے پڑھنا بغیر تدبر کے ہزار آیتیں پڑھنے سے افضل ہے ذکر قرآن فکر قرآن نظر قرآن سب ہی عبادت ہے قرآن کے معنی معلوم ہے غیر معلوم نہیں یہ بھی افلیہ تدبرون القرآن سے معلوم ہوا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو کہتے ہیں کہ معنی قرآن سوائے نبی اور امام معصوم کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ایسا ہوتا تو منافقوں کو قرآن میں تدبر کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں تقلید ایمان معتبر نہیں ایمان تحقیقی چاہیے اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یعنی اس کے اوصاف معلوم کر کے حضور علیہ السلاۃ وسلام کے اوصاف معلوم کرو یاد رکھیں کہ قرآن معجوزۂ رسول ہونے کی وجہ سے رسول کی دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کی حیثیت سے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہیں یعنی ہم نے دوسرے معجزات کی طرح قرآن معجوے کو دیکھ کر حضور کو نبی مانا اور حضور کے فرمانے سے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں کلام الہی ہے ہم نے قرآن کو کلام الہی مانا زبان و لب اسی سے ہم نے قرآن سنا اسی سے حدیث سنی جسے انہوں نے قرآن کہا ہم نے اسے قرآن مانا اور جسے حدیث بتایا ہم نے اسے حدیث مانا یہ مسئلہ قابل غور ہے باد صحابہ نے نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات سے حضور کی نبوت جو ہے وہ مان لی قرآن آیات آپس میں متعارض نہیں سب متفق و متوافق ہیں اگر کہیں ہم کو اختلاف معلوم ہو تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے علم کی کمی ہے قرآن میں اختلاف ہرگز نہیں ہے تو یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج ہیں قرآن اس سورج کی نورانی شعائیں لوگوں کے دل مختلف ہیں سورج کی شعائیں آئینہ میں پڑیں تو آئینہ جھلک جاتا ہے کہ اس میں صفائی اور قابلیت بہت ہے مخلصین صدیقین کے دلوں میں قرآنی شعائیں پڑھیں تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے ایمان بڑھ گئے اور وہ پکار اٹھے سمے آنا مگر منافقین کے دل تاریخ تھے وہ اس سورج کی ان شواؤں کی وجہ سے جھلک نہ سکے ان کے دل ہوا حوث شہوت شرس وغیرہ غباروں سے سیاہ ہو چکے تھے تو ان کا حال وہ ہوا جو یہاں مذکور ہے کہ مجلس پاک میں کہتے تھے تا اور پیچھے کرتے تھے سازشیں منہ سے بولتے تھے سمعنا دل سے کہتے تھے آسینا ان پر عذاب الہی آیا اور فرما دیا گیا کہ محبوب ان پر غم نہ کرو تم سورج ہو مگر ان کے دل سے آہیں ہیں پھر شاد باری ہو رہا ہے کہ اگر میرے بندے قرآن کے معجزات انوار ہدایات نظم آیات کمال فصاحت جمال بلاغت الفاظ کی روانی معانی کی جولانی اسرار کی بیانی میں غور کرتے تو اس قرآن میں ہر بیماری کی دوا ہر مرض سے شفا ہر آنکھ کے لیے جلا ہر دل کے لیے صفا ہر چہرے کی روشنی ہر ذہن کی ذکاوت پاتے اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے یہ ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جیسے دنیا کا سمندر جہاز کے ذریعے طے کر کے بیت اللہ تک پہنچتے ہیں ویسے ہی قرآن کا سمندر کسی شیخ کامل کے جہاز کے ذریعے تیہ کر کے قرب خاص رب العالمین تک پہنچتے ہیں اللہ تعالی قرآن سے ہم کو نفع بخشے آمین میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ أَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ لِلَى الرَّسُولِ قَلِيلًا ترجمہ کنز ایمان اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں رسول اور اپنے زی اختیار لوگوں کی طرف رجوع آتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ بعد میں کاوش کرنے والے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے فقاتل فی سبیل اللہ۔ أَنْ تو بَأْسَ كفر اللہ كَفَرُوا کا وحرین اشد بَأْسِهِ لَا تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی اور مسلمانوں کو آمادہ کرو قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کڑا یہ آیات نمبر تریاسی اور چوراسی ہیں جو کہ آپ نے سماج فرمائی ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماج فرما لیجیے میری زمن میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے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 قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کڑا تو پہلے منافقین کے ان عیوب کا ذکر تھا جن کا تعلق ان کی ذات سے تھا اب ان کے وہ عیوب بتائے جا رہے ہیں جن کا تعلق قوم مسلم سے ہے یعنی ہر قسم کی خبروں کا مسلمانوں میں پھیلا دینا جس سے قوم و ملک و ملت کو نقصان پہنچے گویا لازم عیب کے بعد متعدی فساد کا تذکرہ ہے پہلے حکم تھا کہ قرآن میں غور کرو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ظاہر میں غور کرو باریک و دقیق احکام میں تم خود غور نہ کرو بلکہ انہیں اہل علم کے سپرد کرو و الا ال امری منہم تم جو ہو اہل علم کے سبرد کرو پہلے منافقین کی دانستہ سادشوں کا تذکرہ تھا اب بعض ضوفا مومنین کی نادانستہ غلطیوں کا ذکر ہے یعنی ہر بات بغیر تحقیق شائع کر دینا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو شان نزول کے طور پر مفسرین کرام نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر اسلام کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے میدان جنگ سے ان کے غلبہ یا مغلوبیت فتح و شکست کی خبریں آتی تھیں جس کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں ہوتا تھا وہاں منافقین بھی ہوتے تھے ضحفہ اور سیدھے مومنین بھی اہل علم و فقہا بھی تو منافقین شرارت کے دور پر اور ضعفا مومنین سیدھے پن سے یہ خبریں لوگوں میں پھیلا دیتے تھے جس سے مسلمانوں کے راز فاش ہو جاتے تھے اور بسا اوقات ان رازوں کے فاش ہو جانے سے نقصان کا خطرہ بھی ہوتا تھا تب ان منافقین یا زوفا اور سیدھے مومنین کے متعلق پہلی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور عہد کے موقع پر ابو سفی انہوں نے عہد سے واپس ہوتے وقت نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی جنگ مقام بدر سغرا میں ہوگی جسے حضور علیہ السلام نے منظور فرما لیا تھا یہ واقعہ ذی کا میں ارض ہوا تھا سال کے بعد حضور نے مشورتن مسلمانوں کو بدر سگرا کی طرف چلنے کو فرمایا یہ مشورہ بعض لوگوں پر گرا و بھاری گزرا جس پر دوسری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور حضور علیہ السلاۃ والسلام ستر صحابہ کی چھوٹی سی جماعت لے کر موقع پر تشریف لے گئے اور ابو سفیان کو وہاں پہنچنے کی ہمت نہ پڑی اور یہ حضرات نہایت خیر و خوبی سے صحیح سلامت خوب نفع کما کر جو ہے وہ واپس ہوئے تو تفسیر بہرحال یہ ہے اب اس کی کئی تفصیلیں ہیں ایک تفصیل کر دیتا ہوں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منافقوں کی بد باتنی کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی خفیہ و اہم خبر مسلمانوں کی فتح شکست کے متعلق مل جاتی ہے یا تو اس طرح کے میدان جہاد سے کوئی خبر آتی ہے جسے یہ سن لیتے ہیں یا اس طرح کے آپ کسی سے جنگ کے متعلق اہم مشورہ کرتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ لوگ بغیر سمجھے بوجھے فوراً لوگوں میں یہ خبریں پھیلا دیتے ہیں حالانکہ ان خبروں کی اشاعت مسلحت کے خلاف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی فتح کی خبر سے کفار آئندہ کے لیے چوکنے ہو جاتے ہیں اور ان کی شکست کی خبر سے کفار کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں مسلمان گھبرا جاتے ہیں اگر یہ لوگ اس قسم کی خبروں کو آپ کے اور اہل عقل صحابہ کے سپرد کر دیا کریں جنہیں سیاست کی پوری سمجھ ہے اور دل میں سوچ لیا کریں کہ یہ حضرات چاہیں تو شایع کریں چاہے شایع نہ کریں ہم کو ان کی اشاعت سے کیا غرض تو یقینا مجتہدین صحابہ جن کو اس مسائل کا ملکہ ہے وہ جان لیتے کہ کون سی خبر اشاعت کے قابل ہے کون سی اشاعت کے لائق نہیں یاد رکھو کہ اگر تم پر اے لوگوں اللہ کا فضل اللہ کا رحم نہ ہوتا اور تم میں محبوب کریم صلی اللہ اعلی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تم پر قرآن نہ اترتا تو تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کر کے مشرق و کافر ہو جاتے سوائے بعض مخصوص حضرات کے جو پھر بھی تو پر قائم رہتے شر کو کفر نہ کرتے جیسے ابو بکر صدیق ورقا ابن نوفل قیس ابن سعدہ وغیرہ الحمردوان تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ اور لوگ اس, اس جہاد بدر سگرا میں جاتے ہوئے گھبرائیں اور اس جہاد پر آمادہ نہ ہو تو آپ اکیلے ہی یہ جہاد کریں اس جہاد کو صرف آپ پر فرض کیا جاتا ہے آپ ضرور تشریف لے جائیں ہاں صحابہ کرام کو اس جہاد کی رغبت دیں پت فرض نہیں جو, جو جائے گا ثواب پائے گا جو نہ جائے گا گناہگار نہ ہوگا بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی فرمانے والا ہے اور اس کا عذاب بہت ہی کڑا ہے اگر کفار اس موقع پر آپ کے مقابل آ جاتے تو سخت عذاب پاتے اللہ تعالی نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا کہ حضور علیہ السلام و سلام صرف ستر صحابہ کو لے کر میدان بدرے سکرا میں پہنچے ابو سفیان اور ان کی جماعت کو آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی یہ مسلمان بہت نفع کما کر اللہ تعالی کو راضی کر کے بخیر خوبی مدینہ طیبہ واپس ہوئے اللہ سچا ہے اس کے سارے وعدے سچے اس کے علاوہ ان آیتوں کی اور بھی تفسیریں ہیں مگر بہرحال یہ تفسیر جو میں نے عرض کی ہے یہ کافی قوی ہے جو کہ مفسرین کرام نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے تو بہرحال یاد رکھیں کہ ہر خبر پھیلا دینا کبھی فساد و خرابی کا باعث بن جاتا ہے کوئی خبر بغیر سمجھے بوجھے نہ پھیلانی چاہیے ساشدین اور عبداللہ ابن عباس ابن مسعود وغیرہ ہم بڑی شان کے مالک ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہاں اول الامر بھی فرمایا اور مجتہد لائے کے قرار دیا ہر شخص صاحب اسرار نہیں ہوتا یہ نعمت اللہ تعالی کسی کسی کو دیتا ہے جب تمام صحابہ میں سے بعض حضرات صحابہ صاحب اصرار ہوئے تو ما و شما کس شمار میں قرآن و حدیث پر براہ راست ہر شخص عمل نہ کرے بلکہ انہیں مجتہدین آئمہ پر پیش کرے ان سے سمجھ کر عمل کرے ورنہ گمراہ ہو جائے گا کیونکہ آ جاتے اور حدیث نبویہ ان خوف و امن کی خبروں سے زیادہ اہم ہیں جن کے متعلق یہاں یہ ارشاد ہوا جب یہ خبر علماء پر پیش کی جانی ضروری ہیں تو آیات و احادیث بھی علماء مجت سے سمجھنا لازم لہذا اس سے مسئلہ تقلید ثابت ہوا کوئی صحابی گمراہ نہیں کسی صحابی نے کبھی شیطان کی پیروی نہیں کی کیونکہ سب پر اللہ تعالی کا فضل و رحمت تمام صحابہ درجے میں یکساں نہیں بعض بہت ہی استقامت والے ہیں جیسے ابو بکر صدیق وغیرہ یہ حضرات اسلام سے پہلے بھی بری باتوں سے محفوظ رہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فضل سے بڑے بہادر شجا اور بڑے جرنیل اعظم جنگ کے فن کے بڑے ماہر ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ اکیلے کو میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا یہ حکم اسی کو دیا جاتا ہے جس میں یہ صفات اور اعلیٰ وجہ الکمال موجود ہوں اور بدر سغرا میں جنگ کے لئے جانا سب پر فرض نہ تھا جو عزرات وہاں گئے بڑے ثواب کے مستحق ہوئے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان صحابہ کی شان اور اپنے محبوب کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی ارشاد خدا بندی ہے من يشفع شفاعتن حسنتن یکلہو نصیب منہا ومن يشفع شفاعتن سیئتن یکلہو کیا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 كل شيء حسيبا اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی وہ کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ الله لا اله الا هو ليدم عنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے تو یہ آیتیں جو ہیں آیت نمبر پچاسی چھیاسی اور ستاسی تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور یہاں پر یہ پانچواں سمل ہو گیا تو ایک مرتبہ ان تینوں آیات کی جو ہے ترجمہ آپ سماعت فرما ان شاء اللہ پھر چند باتیں ان آیات کے آیا میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب تمہیں کوئی کسی لوے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہ ہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ ضرور میں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی پہلے میرے علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس ترغیب پر آپ کو بڑا ثواب ملے گا پہلے فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کو جہاد کی رغبت دو فرمایا جا رہا ہے جو مخلص مومن اس ترغیب میں آپ سے تعاون کریں وہ بڑا ثواب پائیں گے اور جو منافق اس ترغیب میں رکاوٹ ڈالے کرے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا پہلے جہاد کا حکم دیا گیا تھا اب جہاد کے متعلق ایک اعلی قانون بیان ہو رہا ہے کہ اگر دوران جہاد کوئی شخص اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لئے تم کو سلام کرے تو تم اس بدگمانی اس پر بدگمانی کر کے اسے قتل نہ کرو بلکہ اس سے بہتر جواب دے سلام دو اور اس کو اپنا بھائی سمجھو تو بہرحال اس آیت مقدسہ میں بہت سی باتیں ارشاد جو ہیں وہ فرمائی گئی ہیں تو جو مسلمان کسی کی اچھی جائز نیک سفارش کرے یا کسی کو اچھا مشورہ دے تو اسے نیک سفارش اچھا مشورہ دینے کی وجہ سے یا اس کے اجر میں حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے یا کسی کو برا مشورہ دے یا فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کو برائی یا برائی کے عذاب میں حصہ ملے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر ایک کو اس کے ہر عمل کا ثواب و عذاب دے سکتا ہے اور ہر نیکی و گناہ میں سے ہر حقدار کو اس کے حق کی بقدر حصہ دے سکتا ہے اور جب تم کو کسی طرف سے سلام کیا جائے تو تعلیم یہ دی گئی خواہ کیسا ہی سلام ہو تو تم اس کو اس کے سلام سے بڑھ چڑھ کر جواب دو اگر وہ کہے السلام علیکم و علیکم کو السلام و رحمت اللہ اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اچھا جواب ہے کہ اس کو ویسا ہی جواب دے دو کہ جو الفاظ وہ کہے وہی وہ تم بھی جواب دے دو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لے گا اور ہر ایک کو بقدر عمل جزا و سزا دے گا لہذا تمہارے سلام و جواب کا اجر برباد نہ رکھا جائے گا برباد نہ جائے گا یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تم سب کو قیامت میں جمع فرمائے گا یا بعد موت تم سب کو قیامت تک جمع رکھے گا قیامت کے آنے اور اس جمع فرمانے میں کوئی شک و تردد نہیں کیونکہ یہ اللہ کی دیمام نبیوں کی معرفت تمام آسمانی کتب و صحیفوں میں اور قرآن میں خبر دی اور خود سوچ لو کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات والا کون ہو سکتا ہے جب وہ سچا ہے تو قیامت بھی برحق ہے اور وہاں ہونے والے واقعات بھی سچے ہیں ان میں تردد نہ کرو بلکہ اس کی تیاری کرو کوئی اقل مند برسات کے متعلق بحث نہیں کرتا بلکہ اس کی تیاری کرتا ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہر ملت ہر دین بلکہ ہر قوم نے اپنی ملاقات کے لئے کچھ الفاظ و طریقے مقرر کر لئے ہیں چنانچہ زمانہ جاہلیت میں اہل کہا اللہ اللہ یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے ہیہاک اللہ اللہ تجھے زندہ رکھے ہندو ماذ اللہ کہتے ہیں جی رام رام اور جواب دیتے ہیں سیتا رام تو بارال لالی جائے گی ان کے گلے میں لال جو ہے وہ آگ کی لگام تو آریہ کہتے ہیں نمستے عیسائی بھی گڈ مارننگ سکھ جیگ جے گرو مجوسی صرف منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں گلے پہ رکھ لے کے دبا دیتے تو اچھا ہو جاتا پارسی کل میں انگلی اٹھا دیتے ہیں بعض نادان مسلمان کے ہلانے والے یا علی مدد اس طرح بھی یہ شیعہ اضرات شرکے والے جو ہیں وہ بھی اس طرح کا سلام کرتے ہیں مگر ان تمام طریقوں اور سلاموں میں اسلامی سلام بہت ہی موضوع اور با معنی ہے کیونکہ حیا اللہ میں صرف زندگی کی دعا ہے مگر السلام علیکم میں دین و دنیا کی سلامتی کی دعا اور ظاہر ہے کہ سلامتی کی دعا زندگی کی دعا سے زیادہ جامع ہے اور زیادہ اچھی بھی اس کے معنی ہے تم دنیا میں اور مرتے وقت قبر میں حشر میں ہر جگہ ہر آفت سے سلامت رہو نیز بغیر سلامتی کے زندگی عذاب ہوتی ہے بہت لوگ مصیبت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں باقی رام رام اور نمستے یا جے گرو یا علی مدد بالکل محمل اور بے معنی الفاظ ہیں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بارہ موقع پر مومن پر سلام آنے کا ذکر فرمایا ہے اضل میں رب نے بندوں پر سلام سلامیت اتاری اس لیے اللہ نے اپنا نام بھی جو ہے وہ رکھا یعنی بندوں کو سلامتی دینے والا اللہ اکبر یا سلام اللہ کا نام بھی ہے یہ تمہاری نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو فرمایا دیکھو وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے وہاں جاؤ انہیں سلام کرو اور ان کے جواب میں غور کرو وہ تمہاری اولاد کا سلام و جواب ہوگا چنانچہ حضرت یادم علیہ السلام وہاں گئے اور کہا السلام علیہ و, و علیکم السلام و رحمت اللہ علماء فرماتے ہیں کہ سلام اگرچہ ایک آدمی کو کرے مگر علیکم ضمیر جمع استعمال کرے کہ ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں کاتبین اعمال اور محافظین ان کو بھی سلام ہو جائے چنانچہ وہ بھی جواب دیتے ہیں تر وزیر حسین سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم حضور علیہ نے جواب دیا اور فرمایا دس پھر دوسرا آیا عرضی السلام علیکم و رحمت اللہ جواب دیا اور فرمایا بیس پھر تیسرا آیا عرضی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب دیا اور فرمایا تیس چاہیے یہ کہ بلند آواز سے سلام کرے تیس نکیاں یعنی جو جتنا سلام کرے گا اتنی اس کو نکیاں جتنے الفاظ بڑھا دیے نیکیاں بڑھتی گئی تو چاہیے یہ کہ بلند آواز سے سلام کرے تاکہ سامنے والا سن لے جواب فوراً دینا چاہیے اگر دیر سے جواب دے گا تو وہ جواب نہ ہوگا اور سلام کرنا سنت کفایا ہے کہ اگر جماعت میں سے ایک نے سلام کر لیا سب کی طرف سے ادا ہو گیا اگر کسی نے نہ کیا تو سب سنت کے تاریخ ہوئے اور سلام کا جواب دینا فرض کفایا کہ اگر جماعت میں سے ایک نے جواب دے دیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا اور اگر کسی نے جواب نہ دیا تو سب فرض چھوڑنے کے گناہ ہوئے یہی حال چھینک کے جماعت میں سے ایک جواب دے دے سب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب مگر زیادہ ثواب سلام کرنے کا ہے اسلام کرنے والے کو نوے نکیاں اور جواب دینے والے کو دس دیکھیے وقت نماز سے پہلے وضو کرنا سنت وقت آ جانے پر فرض یوں ہی وقت سے پہلے قرض ادا کرنا سنت وقت پر ادا کرنا واجب مگر ان سنتوں کا ثواب ان فرض اور واجب سے زیادہ ہے سنت یہ ہے کہ سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو اور چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے اور پھر کلا چھوٹے بچوں پر گزرو تو انہیں بھی سلام کرو جو نبی پاک لے سلام ایسا ہی کرتے تھے مسجد وغیرہ میں عورتوں کی جماعت پر گزرو تو انہیں سلام کر سکتے ہو اگر فتنے کا خوف نہ ہو بارہ بھی منع ہے مسجدوں میں ابو دعد نے حضرت اسما بنت یزید سے روایت کی کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام ہم عورتوں پر مسجد میں گزرے تو آپ نے سلام کیا اکیلی بوڑھی عورت کو سلام کرنا سنت ہے اجنبی جوان عورت کو سلام کرنا منع ہے جس سے فتنے کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں ان کے وہی احکام ہے جو مردوں کے آپس میں جب اپنے گھر میں آؤ تو اپنی بیوی بچوں کو سلام کرو کہ اس سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے جب گھر میں آؤ خالی گھر میں آؤ تو یو سلام کرو السلام علیکم یو نبی و رحمۃ اللہ و جب مسجد میں داخل ہو تو کہو بسم اللہ و سلام رسول اللہ عام قبرستان میں جاؤ تو یوں کہو. السلام علیکم یا حل القبور اور جب اولیاء کے مزارات پر حاضری ہو تو یوں سلام کرو السلام و یا کمیا ولی اللہ شہداء کے مزار پر جاؤ تو وہاں پر بھی اسی طرح سلام کرو جب آقا علیہ السلام کے روزہ انور پر اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ حاضریاں ہوں تو وہاں پر بھی سلام عرض کرنا چاہیے دور سے آئے ہیں پردیسی غلام دور سے آئے ہیں پردیسی غلام عرض کرنے کو غلامانہ سلام عرض کرنے کو غلامانہ سلام اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضری ہے بار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے آمین تو الحمد للہ پانچواں سفارا نصف ہو گیا ہے نصف باقی ہے اللہ تعالی ہمیں درس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین سم آمین پلے فرما دیں انشاء اللہ تعالیٰ تقریباً چند منٹوں کے بعد حاضر ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا جوابات دینے کی جزاکم اللہ خیرہ. سب سے جزاک ملا ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی سب سے آلا اوالا او ہمارا نبی سب سے بالا اوالا او ہمارا اپنے مولا کا پیار نبی اپنے مالا کحیارا ہماری اپنے مالا کھارا ہماری دونوں آل کدو نا ہماری دونوں آل دولا ہمارا نبی سب سے آگا اوالا ہمارا نبی سب سے والا او بالا بج گئی کسی کے آگے سبھی مشغل بج گئی پوج نئی کسی کبھی مشل کرایا ہمارا ندی شم بولے کرایا ہمارا ندی سب سے ہوا ہمارا سب سے والا کو بالا مارا جنت کی دو ہے کوثر اور سلسبیل یہ کیا ہے یہ کوثر یا سلسبیل کیا ہے ارے جس کوثر اور سلسبیل ہمارے آقا آمد کے وہ دریا ہیں کہ جس دریا کی دو بوجیں نکالی گئی ایک سے دریا جس کی دو ہے کوشرو سنسدی جس کی دو ہے کوثر روسن سبی ہے وہ رحمت کا دریا ندی ہے کا کدلیا ہمارا نبی سب سے او او ہمارا سب سے والا بالا ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ ندیگینا والے کا تو مردوں کو تم بھی لا کہہ کر زندہ کرتے اور ہمارے آپ کا جو جانے عیسیٰ ہیں جانے مسیحا ہیں ان کے تلوؤں کے دھون کا عالم کیا ہے کہ جل کے تلو کب ہوا جل کے تلو کب ہوا کے تن کا دھو ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا جیسے ہی سورج نکلتا ہے تارے تار جاتے ہیں انبیاء تارے ہیں اور میرے آقا رسالت کے سورج ہیں جب آپ کا رسالت کا سورج شروع ہوا تو کیا ہوا کتنے تارے کھلے چھپ گئے کچھ خبر ہے فرماتے کیا خبر تارے کستے چھپ گئے کیا خبر کس گئے سبر کتنے چھپ گئے پر نہ نڈو با ہمارا نبی پر نڈو ہمارا نبی پر گونج ہونی چاہیے گونج پر نہ ڈوے نڈوا نبی پر دوبے نہ نوبے نڈوبا اور اس ناچ کا بہت ہی پیارا بہت پیارا کہ سے بہت پیارا شیخ ہے دینے والا ہے بچا پرانے مزید میں ہے اور یہ ندی تمہیں جو دے لے لو جس سے منع کرے رک جاؤ کون دیتا دینے چاہیے کون دیتا دینے چاہیے اور موبی کے ساتھ چاہیے مو بھی ایسا چاہیے نا جس کے منہ سے نکل جائے ہو جا تو ہو جائے دیتا گو چاہیے کو دیتا دین گو چا جین مارا ہے سا ہمارا